رحمان خدو سے اٹھائیس میں پارے سورہ جمعہ کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ جمعہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکوع 11 آیات 180 کلمات 720 حروف ہے سورہ جمعہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کے وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی جو اسلام کے دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے کئی سالوں کے دوران میں انہوں نے کی تھی پہلے مدینہ میں ان کے تین تین طاقتور قبیلے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام طرح صرف دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور دو قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینہ پر چڑھانے کے لیے اور حملہ اور ہونے کے لیے انہوں نے دعوت دی مگر غزوہ احزاب میں جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے وہ لوگ ناکامیوں سے ہمکنار ہوئے اس کے بعد ان کا سب سے بڑا جو گڑھ تھا وہ خیبر رہ گیا تھا جہاں مدینہ سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی ان آیات کی نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا اور یہودی نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمان, مسلمانوں کے کاشکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کیا اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہوا وادی خوراک صدق تعمیر تبوک سب ایک ایک کر, کر, کرتے ہتھیار ڈالتے رہے یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کے رایا بن کرے گئے جس کی وجود کو برداشت کرنا تو درکنار جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا یہ موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سرح میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا اس میں انہیں مخاطب کر کے تین باتیں فرمائی گئی ہے نمبر ایک یہ کہ تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں موبوس ہوا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو تمہارا ضام باطل یہ تھا کہ رسول لازماً تمہارے اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے تم یہ فیصلہ کے بیٹھے تھے کہ تمہارے قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ ضرور جوٹر ہے کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا تھا اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہارے آنکھوں کے سامنے اس کتاب کو سنا رہا ہے اور محفوظ کا تزکیہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو اور دوسری بات یہ کہ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی تمہارا حال تو اس حیوان کی طرح ہے کہ جس کے پیڑ پر کتابی لدی ہوئی ہو اور اسے کچھ معلوم نہ ہو کہ وہ کس چیز کے بار اٹھائے ہوئے ہیں بلکہ تمہارے حال گدے سے بھی بطر بطر ہے. وہ تو سمجھ نہیں رکھتا. مگر تم سمجھ بوج رکھتے ہو اور پھر بھی کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہونے کا راہ اختیار کرتے ہو اور تیسری بات جو ان سے کہی گئی کہ اگر واقعی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو تم اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہاری لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہونا چاہیے اور جو خوف تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے وجہ سے تم نے ذلت کی زندگی کو قبول کر لیا ہے مگر موت کو کسی طرح قبول نہیں کیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت فرحم کرنے والا ہے یہ سب اللہ معاف سما واقع ارم تصدیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں الملک وہ بادشاہ القدوس وہ پاک ذات العزیز وہ زبردست الحکیم حکمت والا یعنی اس اللہ کے کہ جو ان صفات کا حامل ہے ہو ذات ہے باسفی امین رسول امن جس نے اٹھایا ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے یتلو اعلی آئی جاتی ہے کہ وہ پڑھ کر سنائے ان کو اللہ کے آیتیں اور یذکی ہم اور ان کو پاک کر دیں رسومات سے توہومات سے اور غلط عقائد سے و يعلمهم الكتاب والحكمه اور یہ تعلیم دی ان کو حکمت اور دانائی کے و ان كانوا من قبل الرصيد غاد المدين اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس رُک میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اس میں ایک لفظ ہے اميين یعنی ان پڑھ یارب کو کہا گیا اس وجہ سے کہ وہ لوگ علم اور ہنر کچھ نہ جانتے تھے کوئی آسمانی کتاب ان کے اندر نازل نہیں, ہوتی تھی نہیں ہوئی تھی اور بہت کم لوگ تھے ان میں سے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی جہالت اور وحشت در بھی مسل تھی خدا کو بھول کر بھولے ہوئے تھے اور بت پرستی عوام اور پرستی اور نافرمانیوں کا نام انہوں نے ملت ابراہیمی رکھ دیا تھا اسی وجہ سے ان کو امی کہا گیا اللہ تبارک کو اور کچھ اور لوگ ان میں سے لما بهم جو نہیں ملے ان میں یعنی کتاب ان لوگوں کے عقائد کے اصلاح کے لیے بھی ہے جو اب تک ان مسلمانوں کے ساتھ ملے نہیں ہے ان روم ہے فارس ہے ہند ہے چین ہے الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے جانے کا اللہ یہ ہوتی ہی میشا یہ بڑائی اللہ کی ہے کہ وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے جس کو چاہے ذو الفضل العظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخود بڑے فضل کے مالک ہیں مسل اللہ مثال ان لوگوں کی کہ جن کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا تورات کا سم لم یہ پھر انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کے بوجھ کو نہ اٹھایا کیا مثلاً ان کی مثال اس گدی کی طرح ہے یہ ملو کہ جو پھیٹ پر لے جاتا ہے کتابیں بے سمسل قومین بری مثال ہے ان لوگوں کے جنہوں نے جٹلایا اللہ کی باتوں کو اللہ اور اللہ تبارک بتانا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہود پر کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دار پھیرائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کے تعلیمات اور ہدایت کی کچھ پرواہ نہیں کی نہ اس کو محفول رکھا نہ دل میں جگہ دی نہ اس پر عمل کر کے اللہ کی فضل اور انعام سے بہراور ہوئے بلا شبہ جس کے یہ لوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت اور ہدایت کا ایک خزینہ تھا مگر جب اس سے منتفی نہ ہوئے تو وہی مثال ہو گئی کہ ان کی مثال اس گدی کی طرح ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہو لیکن اس کا مقصد تو بوجھ اٹھانا ہے وہ کیا جانے کہ مجھ جو بوجھ لادا گیا ہے اس میں کیا کچھ سامانِ ہدایت ہے گزشتہ آسمانی کتابوں کے احکامات کی ذمہ دار اس وقت کے لوگوں کو قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ان آسمانی احکامات کی حفاظت بھی کرنی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے پیغام کو ہر چاسو عام کرنا ہے لیکن انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید نازل فرما دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے مخاطب لوگوں سے یہ وضاحت کے ساتھ احساس فرمایا ہے کہ اگر تم میرے نافرمانی کرو گے تو میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تمہیں ختم کر دوں اور, اور ایسے لوگوں کو اپنے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کھڑا کر دوں جو ایک لنہی کے لیے بھی میرے نافرمانیوں کا احتکاب نہیں کریں گے قلیاء آپ کہہ دیجئے کہ وہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو تم اگر تمہارا یہ ظام ہے یہ خیال ہے انکم اولیاء لللہ من دون الناس کہ تم ہی دو ہو دوسرے لوگوں کے سوا یعنی اللہ کی فتنہ والموتہ تو پھر عرضو کرو مرنے کی اس لیے کہ دوست تو دوست سے ملنے کی عرضو کرتا ہے اگر تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ تمہارا دوست ہے جیسے کہ تم ان باتوں کا اظہار کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک ملاقات سے تم کنی کیوں کتراتے ہو ان کن تم صادقین اگر تم سچی ہو اللہ فرماتا ہے وَلَا أَبْدًا اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بنا قدمت ایدی ان کاموں کے وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں کی ہوئی ہے یعنی اپنے بد امانیوں کی وجہ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالی سب گناہ گاروں کو جانتا ہے کہہ دیجیے بے شک وہ موت تو پھر وہ من جس سے تم بات کرتے ہو تو so وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے پھر تم پھیرے جاؤ گے چھپے و شہادت اور ظاہری علم رکھنے والے کی طرف سیندم بے مکم تم تامل پھر وہ تم کو خبر دے گا اس کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے یعنی موت سے ڈر کر کہاں باغ سکتے ہو ہزار کوشش کرو مضبوط قلوں میں دروازے بند کر کے بیٹھے رہو وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں ہے اور موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے اور تم ہو یہود کی بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ کتابیں بھیڑ پر لدی ہوئی ہے لیکن اس سے منتخب نہیں ہوتے دین کے بہت سے باتیں سمجھتے بوجھتے پھر بھی دنیا کے لیے اللہ کے ان احکامات کو ڈالتے تھے اور اپنے خواہشات نفسین کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے تھے وأخذ الدعوانا أن الحمد لله في رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلكم خیر انكم تَعْلَمُونَ اٹھائیس پارس سورہ جمعہ کی یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر نو سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر بارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص مسلمانوں کو جمعہ کے نماز کے ادائیگی کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان اس اہم ترین نماز کے ساتھ کہیں وہ رویہ نہ اپنا کہ جو ان سے پہلے اہل کتاب نے اور بالخصوص یہود نے ہفتے کے دن کے عبادت کے ساتھ رویہ رکھا اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بطور عبادت کے مقرر کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سے اس وقت یہ درخواست کی اے اللہ کے رسول اب اللہ سے درخواست کر دیں کہ وہ ہمارے لیے ایک دن ایسا مقرر کر دیں کہ جس میں ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے علاوہ ہم کوئی اور کام نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس دن کے عبادات کو ترجیحی بنیادوں پر کثرت کے ساتھ کریں یہ اللہ کا حکم ہے لیکن وقت کے گزرنوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اس دن کو صرف چوٹی کے حد تک تو برقرار رکھا لیکن عبادات کے ادائیگی سے اس دن کے اندر ان لوگوں نے پہلو ہی اختیار کی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ہفتے کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو متنوع فرمانا چاہتا ہے ان آیاتوں میں کہ وہ اپنی جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو یہودیوں نے سبق کے ساتھ کیا تھا یو کو اس وقت نازر ہوا تھا جب مدینہ میں ایک دن این نماز کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے علم کے بارے میں سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے نماز کی ادائیگی کے غرض سے جمع ہونے والے لوگوں میں سے اکثریت جو تھی وہ اس قافلے کے پیچھے چلے گئے اس لیے کہ وہ سال معاشی کمزوری کا سال تھا اور اتفاق یہ قافلہ نماز کے وقت مدینہ طیبوں میں آپ تو اس لیے وہ لوگ اٹھ کر کے اس قافلے کے پیچھے چلے گئے کہ کہیں وہ قافلہ ہم سے نکل نہ جائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی جس میں مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں ایک مومن کی ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کے اذان کے ساتھ ہی اپنے کاروباری زندگی کو موقوف کر لیتا ہے اور تیزی کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلنا شروع کر لیتے ہیں نماز جمعہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے کاروبار زندگیوں کو موقوف کر دیا کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن باقی اوقات بھی چھٹی رکھا کریں لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنے کاروباری زندگی کو موقوف کر دیں روایت میں ایسا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمعے کے نماز کے بارے میں احکامات تو مکہ مکرمہ میں نازر ہوئے تھے لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ وہ پاس وہ بنیاد نہیں تھا اور وہ افراد قوت نہیں تھی کہ جن کو مشتمع کر کے وہ آزادی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجت کر جانے والے صحابہ کرام کو پیغام دیا تھا کہ بھائی وہ نماز جمعہ کو وہاں پہ قائم کریں پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف عزت فرمائی تو پھر باقاعدہ جمعہ کی نماز شروع کر دی گئی پہلا جمعہ حضرت بن زرارہ نے بنی بیازہ کے علاقے میں پڑھا جس میں 40 آدمی شریک ہوئے یہ ہے مسند احمد اور ابود اور ابن میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد اے اے ایمان والے ہو جب آزان ہو جائے نماز کے لیے می یوم جمعات جمعے کے دن کی پھنساؤ الى ذکر اللہ تو دوڑو اللہ کے یاد کو یعنی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ اپنے کاروبار زندگی کو موقوف کر کے اپنے اللہ کی یاد کی طرف یعنی نماز کے ادائیگی کی طرف خود کو متوجہ کر لو دوڑنے سے مراد وہ ظاہری دوڑنا نہیں ہے اس لیے کہ مسجد کی طرف دوڑ کر جانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے غرض سے منا فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز ادا فرما رہے تھے ایک سانپ پیچھے سے دوڑتے دوڑتے آ کر کے جماعت میں شامل ہوئے دوڑنے کی وجہ سے اس کا جو سانس پولا ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی میں اس کو محسوس فرمایا تو نماز سے فراوت کے بعد حضور نبی کریم صلی سلم نے اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا اور فرمایا کہ بھائی جب نماز کے ادائیگی کے لیے آؤ تو پروخار اور سکینے کے ساتھ آؤ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اس کو ادا کر لو اور جو حصہ رہ جائے اس کو نماز کے امام کے سلام کرنے کے بعد پورا کر لو تمہیں جماعت کا ثواب تو جماعت کے ساتھ ملنے کے ساتھ ہی مل جاتا ہے لہذا پھر دوڑ جانا اس کے لیے اور دوڑنے کی وجہ سے پھر برقرار نہ رہنا یقیناً یہ نماز کے اداب کے خلاف ہے یہاں پہ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سرود کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ اپنے کاروبار کو موقوف کر کے اللہ کی یاد کے طرف چلا جائے وہ ضرور اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو ظالیکم خیر الحکم یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ان کو تم تالمون اگر تم کو کچھ سمجھ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ من ترق الجمہ کا بغیر عظم والا مرد کوتبہ مناسب کتاب لذیذ کے جس شخص نے بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی دوسرے شرعی عظم کے نماز جمعہ کو ترک کر دیا تو اس کا یہ عمل ایک ایسے کتاب میں محفوظ کر دیا جاتا ہے جس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مرتبہ مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی تاکید اور ترقی فرمائی ہے اللہ سوالاتوں پر جب تمام ہو چکے نماز فن کے شروع الارض تو پھر جو زمین میں من فضل اللہ, اور دوندو اللہ کا فضل یعنی رزب حلال کوئی پابندی نہیں کثیر اور یاد کرو اللہ کو کسرت کے ساتھ تم کامیابیوں سے ہمکینار ہو جاؤ یعنی اپنے کاروباری زندگی کے دورانیے میں بھی اللہ کو یاد رکھو اللہ کو بھول نہ جاؤ کہ ہی تم سے بے انصافی سرزد نہ ہو جائے اللہ تبارک و وطالعہ ان لوگوں کی ربیبی کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے قافلے کو دیکھا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے نماز کی ادائیگی کے غرض سے بیٹھنے سے اٹھ کر کے اس قافلے کی طرف چل پڑے اللہ کاشاد ہے و وہ او تجارت اور جب دیکھے وہ سودا او اللہ یا کوئی تماشا اللہ تو متفرق ہو جائے چل پڑے اس طرف وہ ترکو کا قائمہ اور چھوڑ جائے آپ کو کھڑا کل کہہ دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودا پری سے اللہ خیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق تلاش کیے کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے رزق مانگنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ضروریات کو بدرجہ اتم اور بدرجۂ احسن پورا کرنے والی ذات ہے لیکن اس کے لیے مشروط بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کو یقینی بنا لیا جائے اور نمام جمعے کی ادائیگی بھی من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک ہے وہ آخر داوانہ شربی